بسم اللہ الرحمن الرحیم و علی محمد و وحمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سہاشہ گروپ اور باقی تمام شامل خورآ برادران سب کو شموسن سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب شریف میں دس نمبر 695 سو پچانوے ابلک تین ہے چھ سو شروع سابقہ کیا درست کی تعداد ہے شریف میں سے اور تین سو